لا عهد یہ ذہن میں رہے کہ یہاں سے تحویل قبلہ کا بیان شروع ہو رہا ہے کعبہ مشرفہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر مدینہ منورہ میں سب سے پہلا فتنہ کھڑا ہوا کیونکہ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں انہیں بڑا قرہ تھا اس بات پر اور اپنی بڑی فضیلت سمجھتے تھے تو اس یعنی کہ تقریباً چار رکوع تک ابراہیم علیہ السلام کی کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ ساۃۃ السلام کا ذکر چلے گا اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اسے ملت ہی ثابت کیا جائے گا جس طرح حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام کا آنا اور ان کا آ کر دین کا پرچار کرنا وہ ملت ابراہیمی تھا علیہ السلام کو اس وقت ماننا ملت ابراہیم کو ماننا تھا ان کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کو ماننا ملت ابراہیم کو ماننا تھا یہ جی ایک وقت میں پھر ان کو ماننا ملت ابراہیمی نہیں رہا بلکہ اس علیہ السلام کو ماننا ملت ابراہیمی بن گیا ہیں اب ملت ابراہیمی جو ہے وہ موس علیہ السلام کے ماننے والوں سے نکل کر کے وہ عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں میں منحصر ہو گئی ملت ابراہیم جو ہے اب انہی یعنی کہ اسی شریعت کا اسی دین کا نام ہو گیا جو حضرت عیسی علیہ السلام لے کر آئے تھے اسی طرح کر کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اللہ و تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ملت براہیم جو ہے وہ میرے حبیب کو ماننے کا نام ہے ملت براہیم جو ہے وہ میرے حبیب کو ماننے کا نام ہے ملت براہیمی میرے حبیب کے دین کو ماننے کا نام ہے اور میرے حبیب کی شریعت کو ماننے کا نام ہے اب کھڑا ہو گئے وہ بندہ میرے حبیب علیہ سات وسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھنے لگے تو وہ بندہ کافر ہے وہ ملت قفر میں سے ہے ملت براہ میں سے نہیں ہے تو یہ ذہن جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے جو ہیں بیٹے عموماً دو ہی بتائے جاتے ہیں آپ کے دس بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے دس بیٹے تھے ان دس میں سے معروف دو بیٹے ہیں بڑے حضرت اسماعیل علیہ صاحب السلام سرکار ہیں ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ جو ہے آپ جہاں پیدا ہوئے جہاں سے آپ نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کی تھیں وہ ملک عراق تھا کون سا علاقہ تھا ملک عراق تھا وہاں سے جہاں پہ نمرود کی حکومت تھی آج بھی نمرود کے آثار وہاں موجود, ہیں اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہوا وہاں موجود ہے بالکل وہاں قریب تو نہیں جانے دیتے باڑھ کھڑی کر دی گئی ہے تو وہ جگہ اس کی موجود ہے نمرود کے محلات کے آثار وہاں سے براہم علیہ السلام نے تبلیغی کام اپنا وہ سرگرمیاں وہاں سے شروع کی عراق سے بعد میں اللہ تبارک وطالیہ نے آپ کو ملک کے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں اور مرکز عبادت بنایا شام میں وہاں سے تھوڑا ہٹ کے اپنے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام کو بھی مقرر کیا اس بستی کا نام تھا اس علاقے کا نام تھا صدوم جی کیا نام تھا صدوم علاقہ تھا وہاں پر آ کے آپ نے ان کو ایک مرکز بنا کے دیا فرمایا کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو مرکز قائم کیا قائم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو مرکز بنائے عبادت کے ابراہیم علیہ السلام نے کتنے مرکز بنائے دو مرکز بنائے ایک بنایا مرکز حجاز میں جہاں پہ مکہ مکرمہ ہے مکہ مکرمہ شہر ہے جگہ پر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ بنایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا اور اپنے کس بیٹے کے ساتھ مل کر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اور دوسرا مرکز عبادت کا شام میں بنایا بیت المقدس شریف اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں مسجد اقسار شریف یہ ابراہیم علیہ السلام میں تعمیر فرمائی اور اس کی تعمیر میں حضرت ساق علیہ السلام شامل ہیں یہ بھی مرکز عبادت قائم کیا ابراہیم علیہ نے یہ ذہن میں رہے اب آ کر انگریز کے انگریز کتے نے آ کر یہ سارا علاقہ اس کا بٹوارا کر دیا ہے اردن کو علیحدہ کر دیا فلان شام, شام ملک کے شام کو تھوڑا سا چھوڑ دیا فلسطین کو الگ کر دی یہ سارا شام کہلاتا تھا ٹھیک ہے جی یہ سارا فلسطین اور یہ شام جو ہے یہ فلسطین شام میں شامل تھا یہ تو الگ اس نے بنا دیا پھر اس میں سے وہ ایک ایک سر کھڑا کر دیا اسرائیل والا وہ کھڑا ہو گیا وہاں سے یہودی کھڑے ہو گیا وہاں سے انہوں نے اپنا ایک علیحدہ وطن بنا لیا وہ دوسرے عرب ممالک کو بھی نکلنے کے میں گریٹر اسرائیل کے نام سے یہ ایک الگ ہے. اس کی جس طرح دو مرکز بنائے تھے یہودی جو ہیں اور نصرانی دونوں وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے اپنا مرکز مانتے تھے مرکز عبادت اور مرکز توجہ مانتے تھے ان چار پورے رکوعوں میں یہ جو ابھی آ رہے ہیں دو رکوع پہلے پارے کے آخری اور دو رکوع دوسرے پارے کے پہلے یہ چار رکوع جو ہیں ان چار رکوعوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح بیت المقدس جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ مرکز ہے اور اس کے متولی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے اسی طرح کعبے کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے بنایا ابراہیم علیہ السلام نے ہے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام شامل تھے اور اس کے متولی جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں سمجھ آ گیا مسئلہ ان چار رقو میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کعبہ کو مکہ مکرمہ میں جب آقا علیہ السلام تھے نا اس وقت بھی آکل اسد السلام نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مدینہ میں آ کے سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی لیکن مدینہ میں آ کر ایک عجیب سی الجھن تھی وہ کیسے علیہ السلام کے دل میں جس طرح بیت المقدس کی محبت تھی اسی طرح بیت اللہ کی بھی محبت تھی اور بیت اللہ کی محبت زیادہ تھی کیوں, کیوں؟ تھے وہ بھی آپ کے چچا اس علیہ السلام اور اس علیہ السلام تو آپ کے سیدھے دادا لگتے تھے نہیں آپ کے جد تھے اسماعیل وہ بھی براہم علیہ السلام کا قائم کردہ مرکز تھا تو یہ بھی براہم علیہ السلام کا قائم کردہ مرکز تھا لیکن وہاں پہ اسماعیل کے بھائی تھے اور یہاں پہ حضرت علیہ السلام کی تعمیر تھی اور یہاں پہ یہ وطن ہی حضرت اسماعیل کا تھا حضرت کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہ کر کعبہ مشرفہ میں مکہ مکرمہ میں رہ کر نواز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور اس کی ترتیب یوں تھی آکر علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے تو آقا علیہ السلام اس کو یعنی کہ شمال کی طرف اپنا پشت کرتے تھے علیہ, علیہ السلام جنوب کی طرف مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کے اس پاس کھڑے ہو کر اپنا منہ اگر جنوب کی طرف کریں کعبے کے دوسری سمت کھڑے ہو کر تو آپ کے سامنے کعبہ بھی آئے گا بیت المقدس بھی آئے گا آمد آمد نہیں سمجھ مسئلہ کعبہ بھی آئے گا اور بیت المقدس بھی, بھی آئے گا اب مسئلہ بنا مدینے آ کے جب آکل علیہ السلام مدینے آ گئے تو اب کعبہ شریفہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں کعبہ شریفہ کی طرف منہ کریں اور منہ کریں بیت المقدس کی طرف تو مدینہ بھی بیت المقدس کی طرف ہی آتا ہے یعنی مدینہ اور بیت المقدس دونوں کعبے کے جنوب میں واقع ہیں کی واقع ہے جنوب میں واقع ہے اور کعبہ ان دونوں کے شمال میں واقع ہے آپ اگر منہ کرتے ہیں کابے کی طرف تو پیٹھ ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف وہ کبلا ہے کہ نہیں سمجھ آیا اگر منہ کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف تو پیٹھ ہوتی ہے کعبے کی طرف اور کعبہ جو ہے وہ اکلسام کا پسندیدہ مقام ہے سولہ سترہ مہینے رہے اور کی میں چلتا رہا تھا منہ دونوں کی طرف ہی ہو جاتا تھا لیکن یہاں یعنی کہ ایک بات جو ہے وہ اپنی قدرت سے باہر ہو گئی ایک طرف منہ کرتے ہیں دوسری کی طرف فیڈ دوسری طرف منہ کرتے ہیں تو اس کی طرف فیڈ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں اللہ و تبارک و تعالی نے نماز کے اندر یہ حکم نازل فرما دیا اس وقت جو اہل علم نے پھرتے تھے یہودی اور عیسائی چونکہ نصرانی ان دونوں کو قمل بیت المقدس تھا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی انہوں نے کہا یہ کون سا دین ہے صبح کو کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں ابھی تک تو یہ کیونکہ جب تک آپ المقدس من کر کے نماز پڑھتے رہے تب تک انہیں ایک طرح کی تسلی تھی کہ کچھ نہ کچھ موافقت تو ہمارے ساتھ پائی جاتی ہے کہ ہم بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نعوذ باللہ ان کے دلوں میں یہ لالچ تھا ممکن ہے یہ اپنا دین چھوڑ دیں ہمارے دین پر آ جائیں نوز بلّہ تو یہ حال تھا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریما کو جب حکم دیا کہ حبیب آپ بیت المقدس سے اپنا پھیر کے ہم اسے ہی قبلہ بنا دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے جی تو اس سے یہ ثابت ہو گیا جس طرح اب ابراہیم ہم جو ہے نا ہم, ہم ایسے دنیا میں نہیں آ گئے ہمارا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا جو ہے اس پوری امت کا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا جو ہے اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آج جو ہم بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں نا یا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سمرہ ہے اللہ بتائیں بھائی ہے یا نہیں ایسا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا اور اس کا متولی بنایا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو انہیں وہاں پر مقرر کر کے کعبے کا رب کے گھر کا متولی بنایا نبی نبی کو متولی بنا رہا ہے کعبے کا بتائیں بھائی کیا شان ہے یار ہے. نا نا نا. یہ مسجد کی خدمت کرنا یہ کہ مولویوں کا کام ہے نہ نہ یہ انبیاء کا کام ہے اور مولوی تو نبیوں کی غلامی میں یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر دیا اور آگے دعا آ بھی رہی ہے یہی اگلے صفحے میں دعا ہے آیت نمبر 119 میں تو انہیں یہ ثابت کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے کہ جس طرح بیت المقدس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اسی طرح بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے جس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بواسطہ اسحاق علیہ السلام اسی طرح امت محمد یا امت مسلمہ جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بواسطہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اگر ان کے بیٹے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ہی بیٹے ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا اب اس پورے چار رکوعوں میں پچھلے جو اتنا سارا گزرا ہے یعنی یا بنی اسرائیل از پہلے سے لے کر آخری یا بنی اسرائیل تک یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہر طرح کی سرداری سیادت مرکزیت بنی اسرائیل کو حاصل تھی ہے ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے بواسطہ اسحاق علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننی کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننی کی وجہ سے یہاں ان چار رکوعوں میں بتایا جائے گا کہ وہ سرداری جو ہے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی وہ وہاں سے منتقل ہو کر بنی اسمائیل میں آ رہی ہے جو شرف جو عزت جو مقام جو سرداری جو سیادت بنی صحیح بنی اسحاق کو حاصل تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اسحاق علی الرام کے ماننے والوں کو حاصل تھی پھر موسیٰ صلی علیہ وسلم کے پیروکاروں کو حاصل تھی پھر حضرت سیدنا شویب علی الرام کو حضرت سیدنا دانیار علیہ وسلم کو حضرت ملسیٰ العیسلام کو دعود علیہ وسلم کو ان سب کے ماننے والوں کو پھر حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو حاصل تھی وہ آج ان سے منتقل ہو کر محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی طرف آ رہی ہے ان چار رقبوں میں یہی ثابت کیا گیا میں اب بات مانی جائے گی تو مصطفیٰ کریم السلام کی شریعت کی مانی جائے گی جی ان کی شرح مبارکہ بھی منسوخ ان کا جو کچھ بھی لائے تھے انبیائی اکرام علیہ مسعد السلام بنی اسماعیل بنی اسرائیل کے ذریعے سے جو انہیں ان کے انبیاء کے ذریعے سے جو بنی اسرائیل کو ملا یا پھر حضرت عیصع کے ماننے والوں کو ملا رب تبارک و نے ان چار رقموں کے اندر بیان فرما دیا کہ وہ سب کچھ منسوخ ہو چکا ہے اب قیامت کی سورج کے طلوع ہونے تک حکومت چلے گی تو شریعت مصطفیٰ کی چلے گی بس, بس. تو یہ آج اس سبق میں کچھ تھوڑا سا تعارف پیش کر دیا گیا اور انہیں جواب دیا گیا بنی اسرائیل کو عیسلسام کے ماننے والوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہ تم دعوی کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کا کا اک علیہ السلام کی پیروکاری کا کہ تم ان کی ملت ہو تو یہ جھوٹے دعوے نہ کرو ان کی ملت تو یہ تھی براہم علیہ السلام کی ان کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے کہا اسلم تو لاہ میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کے لیے رکھ دیا ہے وہ جیسے حکم فرمایا میں ماننے کو تیار ہوں میں یہ تو ملت ہے اور تم یہودیوں تمہیں کہا جاتا ہے علیہ السلام کو مان لو تم نہیں مانتے تمہیں کہا جاتا زکری علیہ السلام کو مانو تم شہید کر دیتے ہو تمہیں کہا جاتا یا سام کو مانو تم شہید کر دیتے ہو تمہیں کہا جاتا نبیوں کو مانو ایک دن میں ستر نبی شہید کر دیتے ہو اور فرمایا کیا کہ تمہیں کہا گیا عیس علیہ السلام کو مانو تم نے انکار کر دیا اور یہودیوں کو اس نسرائیوں کو فرمایا اور تمہیں کہا گیا تم حضرت موس علیہ السلام کو مانو تم نے انکار کر دیا اور تم دونوں کو کہا گیا محمد مصف کو مانو تم نے انکار کر دیا اور تم ملت ببرحیم کیسے ہو تم ملت ابراہیم کیسے ہو تمہارا تعلق ملت ابراہیم کے ساتھ ہے <مضح> <مضح> <pushe hai>. <ہوا> نہیں ہے ملت ابراہیم کا تعلق تو آج بھی کسی کا ہے پوری کائنات کے اندر تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہے <مضح> <مضح> <مضح> <مضح> <countryside> <understandable. مضح> کاپے کا طباف کر رہے ہیں جو کعبے کا طباف کرے کعبے کا طباف شروع کیا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنا کر کے جیسے مستری سارا دن کام کرتے رہتا ہے شام کو اتر کے دیکھ رہا ہوتا ہے نظر مار رہا ہوتا ہے ایسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا نظر مارتے مارتے سات چکر ہو گئے رب نے فرمایا ابراہیم ہمیں تیرے چکر پسند ہے قیامت تک یہ طباف ہوتا ہی رہے گا وہ ہمارے پاس ہے ملت ابراہیم طریقہ ابراہیم ہمارے پاس ہے دنیا جہان کے اندر سوائے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ماننے والوں کے کوئی بھی کعبے کا طباف نہیں کرتا کوئی بھی نہیں کرتا کعبے کا دباب اچھا اس کے بعد مقام ابراہیم جہاں علیہ السلام سامنے قدم لگے ہیں اس پتھر وہ پتھر آج میرے پاس ہے مصطفی کریم علیہ السلام کی امت کے پاس ہے اور مقام جو ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میدان دیکھ لے مصطلف کا مقام دیکھ لیں مینا کا مقام دیکھ لیں مینا مقام ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے وہ قربانی کی یاد آج کسی کے پاس ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے سچے پیروکار مصطفی کریم علیہ السلام کی امت کے پاس ہے تو آج ملت ابراہیم کون ہوا پھر ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ جو سنتے ہیں آپ کی مسوا کرنا آپ کی سنت ہیں جی خطرہ کرنا آگ کی سنت اور باقی جتنی بھی سنتیں ہیں <سؤال> وہ ساری کی ساری اگر کسی کے پاس ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماننے والوں کے <سؤال> پاس اور <سؤال> رب <پاس سؤال> تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیے یہ چار رکوع جو ہیں یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے ملت ابراہیم کہلانے کی حقدار اگر کوئی ہے کائنات کے اندر تو وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ہے صرف اور صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ہے بتائیں بھائی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اما جان جو ہیں اکیلی ہیں تنہا ہیں روایت میں آتا ہے اکیلی ہیں تنہا ہیں اور اس وقت صفا اور مربع کے درمیان کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہیں کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے اس وقت بھی آپ کا کپڑا اڑنے لگا تو آپ نے کپڑے کو سمیٹ لیا اس طرح کر کے اکیلی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں اکیلی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں بتائیں بھائی یہ پردہ اور یہ پورا لباس ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے چلا ہے آج جس گھر کے اندر برکہ ہے پردہ آپ کو لٹکا نظر آئے آپ سمجھ جائیں ملت ابراہیم یہی ہیں بتائیں بھائی آج یہودی بھی ننگے ہو چکے ان کی بیوی عورتیں بھی ننگی ہو چکی نسرانی بھی ننگے ہو چکے ان کی عورتیں بھی ننگی ہو چکی آج جس کا پورا لباس آپ کو نظر آئے جس کے گھر میں برقع نظر آئے آپ یقین کر لیں مصطفیٰ کریم علیہ کا ماننے والا ملت ابراہیم پہ چلنے والا سچا پیروکار یہی ہے بتائیں بھئی تو پھر ان کا دعویٰ کرنا آج کھڑے ہو کر جہودیوں کا چوڑوں کا اور نصرانیوں کا زلیلوں کا کہ ہم ملت ابراہیم پہ چلنے والے ہیں یہ خالصتا جھوٹ ہے یہ کیا ہے یہ جھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج تاروح ہو گیا کل سے انشاءاللہ عزوجل آگے سبق بڑھیں